قال حدثنا عمران بن ميسرة، قال حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا حسين، قال أبو عبد الله، وحدثني أسيد بن زيد، قال حدثنا هشيم عن حسين، قال كنت عند سعيد بن جبير، فقال حدثني ابن عباس نضي الله عنهما، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشر والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن, ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولم؟ قال تانوا لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ودعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم جعله منهم ثم قام إليه رجل آخر قال ودعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقت بها عكاشة قال حدثنا معاذ بن أسد قال خبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيد أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وقال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بن محصن الأسبي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبطك عكاشا قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غفان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألفا شتى في أحدهما متماسكين آخر بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمدٍ وعلى اهل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العظيم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحضر أقلت من لساني يفقه القولي کتاب القاق صحیح بخاری سے یہ باب نمبر پچاس ہے بابن یب قرون جن کا سب الن حساب جس جمع یہ ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے امام بخاری رحمہ راہ مح اللہ کا یہ باب نبی السلام کی ایک حدیث پر قائم ہے اور یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود و مذکور ہے کہ میری امت میں ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اور ایک حدیث میں بغیر عذاب کے بھی نہ ان کو نزلہ اعزاب دے گا نہ ان کا حساب لے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کا میرے سامنے ہے یہ کپور سر الرا کی نسخ پر ہے جس میں یدوم جمع کا ہے ید علوم جننا کا سب رگن علی تھا جبکہ باقی تمام نسخوں میں یدغ الجن واحد کا ہے یدغ غلجن کا سب رجن اور یہ قواعد کے عین مطابق کیونکہ فائل ظاہر ہے اس کا خیل واحد ہونا چاہیے سب فائل ہے یدغل واحد ہونا چاہیے میرے نسخے میں جمع کی صورت میں سے ید حلوم جنت کا سرو نارف ہے جو اس عمومی قائدے کے خلاف ہے اور یہ جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں جمع کا سیرا ہے حالانکہ فائل ذاہر موجود ہے یہ عرب کے ایک قبیلے کی لغت پر ان باقی تمام قبائل کی ضرورت مسیح واحد کے قاعدے پر ہیں اور ایک قبیلے کی ضرورت جمع کے سیرے کے ساتھ ہے تو اگر یہ نسخہ ابو ذرا ہیرا والا امام بخاری رحمہ اللہ نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے جمع کے ذیلے کے ساتھ ہے یہ فائدے کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ عرب قبیلے کی لغت پر یہ فائدہ موجود ہے پچھلے اس بار میں امت محمدیہ اللہ صاحبہ حرف علیہ السلام متحریہ یہ بڑی فضیلت مدکور ہے کہ اس امت میں ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا اور نہ انہیں آزاد دے گا اور اس طرح ان کو جنت میں ذاتی فرما دے گا اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں شامل فرما لے امام بخاری نے سفار کے تحت یہ حدیث لائے اس کے رابطی سید عبداللہ من عباس رضی اللہ النحمان فرماتے ہیں کہ قابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور زبت یہ عمر مجھ پر امتیں پیش کی گئیں کہاں پیش کی گئیں یا تو ناراض کی رات جب آپ کو اللہ تعالیٰ ناراض لگایا اور اس کے مناظر اور ان دکھائے تو اس میں ایک منظر میدان نقشے کر دی جہاں انبیا کے اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہیں امت سے مراد امت اجازت یعنی وہ امت ہے جنہوں نے نبی کی ہدایت کر لی امت کی دو قسمیں ہیں امت اور امت اجازت امت عدابت میں امت کے سارے افراد ہوتے ہیں وہ کافر ہوں یہ ہندی ہوں عیسائی ہوں اور امت اجازت میں امت کے وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کی عزابت کو قبول کر لیا اور نبی پر ایمان لے ہیں یہاں جس امت کا ذکر ہے جو امت نے پیرش کی گئی وہ امت اجازت ہیں نبی کی بات ماننے والے لوگ اور ادھر پہلی یہ عموماً مجھ پر پیش کی گئی اکتیں یا تو معراج کی رات یا یہ ماضی روانہ مستقبل کر لیں ان پر پیش کی جائیں گی میدان نقش میں اگر معراج کی رات ہو یہ ایک تمسیلی شکل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دینے کے لیے یہ تمصیلی پہلو اختیار کیا ہے یا پھر یہ کہ جب قیامت ہوگی آپ پر پیش ہوں گی اور آپ دیکھیں گے ہر نبی اور اس کی امت کو تو نبی امت میں اس نبی کو پاتا ہوں اس کے ساتھ ایک امت گزر رہی ہے امت قبانا الجماعر جو تقریبا بڑی جماعت ہے اس نبی کے ساتھ کافی لوگ ہیں اور ایک بڑی جماعت ہے نبی ہے ماہر نفر اور کچھ ایسے بھی انبیا نے دیکھے جن کے ساتھ نفر یعنی افراد سے کچھ گنتی کی بیس ہوں پچیس ہوں تیس ہوں پچاس ہوں ایک ریسیا رخ کے الفاظ بند اور ماحول سے مراد تین سے لے کر دس تک جو جماعت ہو اس کو رخ کہا جاتا ہے اتنے افراد تھے ایک نبی کے ساتھ بعض البیاہ کے ساتھ ون نبی اماراشا اور کچھ نبی میں نے دیکھے جن کے ساتھ دس افراد تھے ون نبی امار اور کچھ نبی دیکھے جن کے ساتھ پانچ لوگ تھے ون نبی وہ وقت ڈر وہ اور کچھ ایسے امبیا نے دیکھے جو اکیلے تھے پوری عمر اپنی کالم نے بیزار دی دیتے ہوئے اور ایک شخص نے باندھ نہیں دیا ندی اکیلا کرا کوئی فرد اس کے ساتھ نہیں اس کو کیا کہا جائے گا یا یہ انبیاء کی ناکامی ہے کہ کوئی ندی صرف پانچ ڈبے تیار کر سکا کوئی دس تیار کر سکا کوئی بیس کسی کے ساتھ پانچ ہیں کسی کے پاس دو ہیں کسی کے ساتھ ایک ہے اور کوئی اکیلا کھڑا نہیں یہ ناکامی نہیں یہ عظیم و شان کامیابی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اپنے مشن میں منج کے ساتھ وفاداری کی درد توغیر خالص کی نوی کی سچی ہر بندہ بے شردہ رہے اسی پر میں رہے یہ نہیں کہ زمانے کی سیاستوں کے رو میں بیسے کچھ مان لو کچھ منوان لو کچھ جوڑ جوڑ کر لو کوئی نرم گوشا پیدا کر لو کوئی تنازع کی شکل اختیار کر لو اس طرح ہو سکتا ہے لوگ آپ کو مل جائیں ایک امت آپ کے ساتھ جڑ جائے لیکن آپ ناکام ترین جڑے اپنے علی تناظم اختیار کر لیے منہج اندیا کے سر کے یہ کون سی کامیاں دین اسلام بھیڑ بھاڑ کا نام نہیں ہے دین اسلام منہج خالص دین خالص اور منہج صوفی کا نام مشن کے ساتھ وفا یہ کامیابی ندی بالکل اکیلا کھڑا یہ نبی تو کامیاب ترین ہے اس میں کس قدر سدمے جھیلیں ہوں گی قوم نے بائکار کیا ہوگا تکلیفیں دی ہوگی گی تینزری کی ہوگی مختار کیا ہوگا لیکن یہ نبی منش سے نہیں سر کر منہج پر قائم رہنا جو عقیدہ خالصہ اور دعوت خالصہ ہے اس سے سر وہ انحراف نہیں کیے پورے استحکامات کے ساتھ صدر کے ساتھ جدوجہر کرتے رہے اور یہ حقیقی کامیابی مشن کے ساتھ وفا منج کے ساتھ وفا اصل کامیابی جو لوگ اس کو ناکامی تصور کرتے ہیں وہ خود بری طرح ناکام جناب محمد اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو بعض لوگوں نے مدنی زندگی کے مقابلے میں ناکام قرار دیا نارو زمین مکی زندگی میں چند لوگ اسلام میں داخل ہو سکے لیکن مدنی زندگی میں بے تحشہ لوگ آئے قبائل کی قواعد آئے نہیں نبی کی مشن نبی کی زندگی حیات مبارکہ کا کوئی لمحہ ناکام نہیں ہوتا ہر لمحہ کامیاب کامیابی پر قائم اور یہ بھی جھلک اس آدیش میں بالکل نمایاں ہے کہ ایسے انبیاء بھی میں نے دیکھے جو اکیلے کھڑے لیکن نوعیت سنا اپنے پاؤں میں کتنا وقت گزارا نو سو پچاس سال اور دعوت کس طرح تھی ربڑ لگی ہوئی رات دن اپنی قو کو بنایا کبھی کلا کھلا دعوت کبھی ایک ایک فرد کو شکر کاگر ساڑھے نو سو سال مگر نے کیا فرمایا انہوں منار ہوسلام کے ساتھ نہیں ایمانداری مگر بہت تھوڑے لوگ ایک کشتی کے سے بھاگ اتنے سے اس کو ناکامی کہا جائے گا نہیں یہ عظیم و شان کامیابی ناکامی وہاں ہوتی ہے آپ لوگوں کے جمکٹے جمع کر لیں مگر عقیدے سے من سے تنازع اختیار کر سب جائیں کچھ مان لو کچھ منوا لو جیسے آج ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ توحید پیش کرو بس مثبت شکل میں منفی شکل میں نہیں اللہ بیان کرو لا بیان نہ کرو ورنہ بہت سے لوگ جو مزاروں والے ہیں کپڑوں کوپوں والے ہیں وہ ٹوٹ جائیں لوگوں کو جوڑا اس چیز پہ جوڑو انحرا پر یہ کون سا جوڑ ہے کامیاب جوڑ وہی ہے جو صحت کی عتیقہ صحت کے منحج پر قائم ہیں اس میں کوئی تناظر نہیں لوگ ملیں نہ ملیں لیکن آپ منحج سے وفاداری کی بنا پر انت اللہ کامیاب ہیں ہمارے دین اسلام میں عجر نتیجے پر نہیں ملتا کوشش پر ملتا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ کوشش صحیح ہے مجھے شیف الفانی کا حملہ کا جملہ یاد آ ہے جس مشن پر آپ گامزن ہیں یہ ضروری نہیں کہ اس مشن کو آپ پوری طرح سر کریں گے تو کامیاب ہو آپ کی موت آئے اور آپ مشن کا تمام راستہ طے کر چکے ہوں نتیجہ حاصل کر چکے ہوں تب آپ پڑھے ملے گا تب کامیابی ہوگی فرمائیں کہ نہیں ایسا ہو جائے گی الزا کا فضل ہے لیکن کامیابی یہ ہے کہ آپ کی موت اس مشن پر چلتے چلتے آئے اس سے پنہرا ہو دائیں بائیں گھومنے کی کوشش نہ کریں اس پر منہ خالص اور پر خالص خان اس پر ڈٹے رہیں اور قائم رہیں اسی پر محداج ہے چاہے منزل کو سو دور ہو منزل کو پانا کامیابی نہیں ہے بلکہ منزل کے صحیح راستے کا تعین اور اسی راستے پر گاندر رہنا کامیابی نبی اسلام فرما رہے کہ میں نے اس طرح بیا کو دیکھا فناز کا سواد الطفیف پھر میں نے دیکھا تو ایک بڑی جماعت نظر آئی بڑی جماعت ان کو راج غریب ہر امت دی یہ میری امت ہے قال اللہ فرمایا کہ نہیں وہ موسر اسلام کی امت تھی جیسا کہ ایک اور حدیث میں اس حدیث میں موسر اسلام کی بس ضرورت ہے ان پر بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے اور ان کی امت کی تعداد امت محمدیہ کے بعد سب سے زیادہ ہوگی نہیں آپ کی امت نہیں ہے بڑا لیکن آپ چاروں طرف دیکھیں کناروں کے کنارے آپ دیکھیں اس زمین کے میں نے دیکھا آثار عربی کی طرف چاروں طرف فن سواد بڑی جماعت جو چاروں طرف زمین پر چھائی ہوئی ہے اور جبرین کے کہ ہاؤ امت ہو گئی یہ آپ کی امت ہے یہ جو آپ کی امت ہے سب الب ان کے آگے آگے ستر ہزار افراد چل رہے ہیں لا حساب علیہم ولا عذاب نہ ان پر حساب ہے نہ عذاب ہے یہ دو فری میں ہو گئی ایک اس امت کی تعداد کی کفرت یہ عمر میں سابقہ میں سے کوئی امت ایسی نہیں جو اس تعداد کا مقابلہ کر سکے پیچھے ہم نے ارض کیا کہیں پر کہ جنت میں یہ امت جو ہے دو رہائی ہوگی ایک دہائی ساری امت ہے اور دو تہائی امت محمد ایک سو بیس سفر اہل جنت کی اسی صفح ہماری امت کی ہمارے پیارے نبی کی امت کی ہیں اور باقی چالیس سفر میں پوری امت کے لوگ یہ ستر ہزار افراد ایک حدیث میں یہ ستر ہے کیونکہ نبی رسلام کہتے ہیں کہ سب تصل تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی گئی اندر اس تعداد کو بڑھا دے تو اللہ نے میری دعا قبول کر دی چنانچہ دو طرح کے الفاظ ہیں ایک حدیث میں یہ ستر ہزار ہیں ان میں ہر فرد کے ساتھ ستر ہزار اور اس حدیث کی صنعت میں ضرورت ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ یہ ستر ہزار ہے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور آزاد کم ہونے پر مایوس نہ ہو آگے ستر ہزار اور لے دو اور اس کے ساتھ, ساتھ میرے رب کے تین چولو اللہ تعالیٰ تین دفعہ اپنے چلوں میں لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے کتنی بڑی مشاورت ہے اللہ تعالیٰ کے جلو ہمیں کتنے افراد سنائیں گے ہمیں ایک عمر حضی سب کر غور پڑے پر اللہ کی عمر کو امید ہے کہ تیسرے جلد میں تمہاری واری آ جائے گی اس امت کی فضیلت وہ ستر ہزار افراد بلا حساب بلا الاب جنرت میں جائیں گے کل تو مل میں نے کہا کیوں جبریل سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے پال جبریل نے جواب دیا کام لا یق ولا بلا ولا رونا بلا یس رونا واحلہ ان کے چار کام تھے ایک تو اتباع نہیں کرتے تھے کا مانا اپنے جسم پر آگ کے داغ نہیں لگواتے تھے جسم کو داغنا یہ ایک تہوار کا عمل ہے کئی اس سے کئی بیماریوں کی شفا حاصل ہوتی یہ علاج جائز ہے مگر چونکہ یہ علاج آگ کے ساتھ ہے اور آگ اہل کفر اور نافر خانوں کا ٹھکانہ ہے تو پھر آپ اس, اس علاج کو بظاہر مایوب قرار دیا گیا اور یہاں لمبی بحث ہو سکتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو ایسا مرض ہو کہ اس کے علاج کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ آگ کا لگا تو پھر یہ علاج درست ہے پھر اس علاج کو اختیار کرنے کے باوجود بندے کا شمار ان ستر ہزار میں ہو سکتا ہے کیونکہ علاج کی اور کوئی شکل ہی نہیں ایک ہی شکل ایک ہی صورت پھر یہ درست دوسری صورت یہ ہے کہ اور بھی شکلیں ہیں علاج کی آگ کا داغ لگانا بھی ہے اور بھی کئی دوائیں موجود ہیں اس علاج کے لیے مگر مستحب یہ ہے کہ اس کئی کے علاج کو اختیار نہ کرے آگ والے علاج کو اور جو متبادل دوسرے طرح کا علاج ہے وہ اختیار کرے لاجکول اور دوسرا لاجستر پور دم نہیں کر پاتے استرفا روپیہ اور ایک استرفا روپیہ کا دم کرنا یہ تو بہت ہی اصول صحابہ نے پوچھا یا اصول اصل اگر اپنے بھائی کو دیکھنے جائیں بیمار ہو اس کو دم کر سکتے ہیں فرمائے کہ بالکل من جو اپنے بھائی کو نفع دینا چاہے ضرور نفع دے اسے یہ روپیہ ہے اس کا ون کسی سے کہنا کہ مجھے دم کرو کسی سے طلب کرنا کہ مجھے دم کرو وہ یہ بھی جائز ہے مگر یہ صورت کر کے ساتھ ہے کیونکہ اس میں بندے کا دل اس غیر کی طرف مائل ہے اس غیر کا سوج رہے بعض اگر ایسے لوگ کسی جگہ دکان سے جائے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے پاس لوگ جاتے ہیں دم کروانے کے لیے یہ تعویز لینے کے لیے لامحرا تصور اسی کا ہو اور یہ غیرت تعویز کے منافی تک دھندے کے دل میں کسی مسئلے میں انداز کے علاوہ کسی بیر کا تصور آئے اس لیے اگرچہ دم کروانا جائز ہے لیکن یہ صورت کراہن کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے دل غیر اللہ کی طرف مائل اسی کا سوچ رہے یہ دم کرے گا تو صحت مل جائے گی انسان خود اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے یہ لائے ان کا تبق اللہ اور تعلق باللہ اتنا نظروز دے کہ وہ کسی کو دم کرنے کا بھی نہیں کہتے مطالبہ نہیں کرتے وہی مسالہ کرنا جائز ہے بلکہ یہ خلاف افضل ہے خلاف افضل ہے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ راسخ ہو سورج بھا تھا کس کو نہیں حجی حدیث میں ہے کہ نہیں میں یہ سب سے بہترین دم ہے خود اپنے عمر کی دم کر کے جسم پہ دھوک مار لے آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ کو سونا فارنا پڑے کہ اس کو دم کر لیں اس کو اٹھا کر کسی حضرت کے پاس لے جانا کہ آپ دم کر دیجیے کوئی اس کی ضرورت ہے اور اس کے دل میں دم کا کیا اجلاس ہو سکے پورے کرے جو درد اور اجلاس آپ کے دل میں ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے وہ کسی حضرت جی کے دل میں نہیں خود دم کیجیے دم کے تعلق سے ہمیں پوری طرح جو شرعی ہدایات اس پر عمل کرنا ہے نبی رس نام فرمایا کرتے کہ ارے روانی کے ربار اپنے دم پر پیش کرو کیا پڑھ کے دم کرتے لا لابا صدر ما تو مشیر کر ہاں دم کر سکتے ہیں جب تک اس میں شرک یا نہ ہو ایک حدیث میں آپ نے تعویذ اور رطیہ دونوں سے بنا کیا دم سے بھی ہو تعویذ سے لیکن پھر دم کے بارے میں فرما دیا کہ ارے رضویہ روتا کو اپنے دم مجھ پر پیش کرو اور اس وقت تک دم میں کوئی حرض نہیں جب تک اس میں شرک شامل تھا مگر یہ بات آپ نے تعویذ کے بارے میں نہیں فرمائی نا تعویذ کوئی بھی جائے نہیں بقور شہانی رحمہ اللہ کی تعویذ میں کم از کم اخرابی یہ ہے کہ یہ بدعت ہے اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو تاویز نہیں دیا تو کم از کم خرابی یہ کہ یہ بدعت ہے باقی اس کے تعلیم والے شرک سے مل سکتے ہیں اس لیے یہ توکل ادھر غیر ہو تعویل لٹکا کر آپ اس پر توکل کر لیں توکل اللہ اصل توحین کا شعبہ ہے اور یہ بڑا اہم ہے جس کے فضیلت سب سے بڑی اور نمایاں میں یہ توقع اللہ حسب جو اللہ پر توقل کرے گا اس کا ادر کیا ہے اس کو سو کیا ملیں گی ہزار دے کے ملے گی میں اللہ پر اللہ اس کو کافی بجائے اس سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ ہم نے کافی ہو جائے اور یہ کفایت اگر حاصل ہو جائے تو بندہ ہر چیز سے بے جہاز ہو جائے گا پھیل گئی یہ جو ستر ہزار لوگ بنا حساب جنگل میں جائیں گے یہ ان کے افعال ہیں ان کے کارنانے نہ وہ آگ سے داغ لگواتے تھے نہ وہ دم کرواتے تھے خلای تو تی اور نہ پرندوں سے پھان لیتے تھے یہ جہنیت میں ایک بد رسم جاری اور قائم تھی بڑی شیر کیا کوئی بندہ کسی بشن پر گھر سے نکلتا تو راستے میں جو پرندہ آتا ہے اس کو اڑاتا اگر وہ دائیں طرف جاتا تو سمجھتے اس کا پراب رکھتا تھا فائدہ ہوگا اور اگر بائیں طرف جاتا سمجھتے کوئی نہ کوئی نہ روست ہے مشن کی ناکامی ہو یا کوئی بلا سامنے آ جائے کوئی نقصان ہو جائے موت آ جائے تو ڈر کے بارے میں پھر واپس آ جاتا اگلے دن پھر ان پرندوں کو اڑانا یہ ان پرندے سے فال لینا ہمارے ہاں جو ایک پرندے کی فال بروپج جائے وہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے فٹ پاتھوں پر یا دکانیں کھول کر تو ہوئے گندے کپڑے گندے مون کے بدبودار جسم اور ہم جاتے ہیں اس کے بعد اپنی قسمت کے احوال جاننے کے لیے اس سے پوچھتے ہیں جی ہماری قسمت بتائیے کیسی ہے کیا ہوگا فلاسفر مبارک ہوگا یا نہیں اور وہ منہوس آدمی تودے سے پوچھتے ہیں اس قدر انسان گر جائے شرک کی ہیں جس میں ہم تباہی اور بربادی کے دھارے پر کھڑے یعنی ہم نے اپنا مستقبل کا حال جاننے کے لیے اس گندے انسان کا انتخاب کیا چند ٹکے لے کر آپ پر اپنا نیزا فروخت کر رہے اور وہ گندا انسان آپ کی قسمت کا حال تو پوچھ رہا ہے یہ بھی اس تطور کی شکل ایک تص کی شکل یہ ہے کہ اگر گھر کی چھت پہ الو بول جائے تو اب ڈر جاتے ہیں ابھرنے والا وہ الو ہمیں کچھ الٹا بنا دیتا ہے کبا بول جائے اس میں دواخ بات ہے باہر نکلے کالی دلی آگے سے بنا جائے اس پر دواخبات ہے یہ سب تصویر کی شکل ہے جو اس زمانے میں کسی نہ کسی طور موجود ہے ابوجیوں اب کے نگینیں فلاں نگینہ میرے لیے مبارک ہے فلاں میرے لیے منحوس ہے فلاں میں شفا ہے فلاں میں مرد ہے فلاں میں معاشی بحالی ہے اور فلاں میں معاشی بدحالی ہے پتھروں کے بارے میں یہ سوچ تو ہے انسان اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایسا گروپ افراد عطیتا کیا ہے امیر میں کہاں کھڑے ہیں حضرت کے ساتھ اور کیا فرما رہے ہیں انا کا حجر میں لا تزور نفع دے سکتے ہو نہ کوئی نقصان دے سکتے ہو نہ نقصان ٹال سکتے ہو بوسا کیوں دے رہے اگر میں نے نہ دیکھا رسول اللہ, رسول اللہ کو انہوں نے تجھے بوسا دیا میں تجھے کبھی نہ دیکھا حالانکہ کون سے پتھر دن آئے گا اس کی زبان ہوگی اور دو آنکھیں ہوں گی اپنی زبان سے اپنی آنکھوں سے تلاش کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کے حق ان کے الفاظ ہیں سچے عقیدے کے ساتھ حق کے ساتھ اس کو غذا کیا اس کا احترام کیا اور پھر زبان سے گواہی دے گا ان کی اور لفظ گواہی کو قبول کرے ایسا پتھر ہے کہ دنیا میں ہم ان تلاشے میں پتھروں کے بارے میں بتا دی میں گرفتار سنر یہ افراد بلا حساب بلا اضاف جنت میں داخل ہوں گے کیا ان کے کی اوزاد ہیں نہ پرندوں سے فال لیتے ہیں نہ کسی سے دم کرواتے ہیں نہ آگ کے داغ لگواتے ہیں توقع اور, اور سارے اور کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں کس پر اپنے پرگار اپنے رب پر حدیث مکمل ہوئی سنتے ہی اللہ بنو زفار کے نبی کے صحابی ونوں سے اور نبی اسلام میں بھاگے ہو گئے اور کہ انجد یا میرے لیے دعا کرنے کا حضرت مجید میں فرمائے فرمائے کہ اللہم یا اللہ یاد اسے انہیں سے نتیج میں में دل ہو اوکاشا تم انہیں میں سے ہو آپ نے یہ بات انتظار کی وہی کی روشنی میں فرما دی دعا بھی کی اور بشارت بھی دی پھر یہ اوکاشا کی فضیلت ہے ہمارا ایمان ہے کہ اوکاشا جے ہمارا ایمان ہے کہ اوکاشا رزیلان ہو ان ستر ہزار افراد میں شامل مگر وجہ فضیلت کیا ہے آگے پڑے. سور کھڑا ہوا اور کہا کہ دعا کر دی اللہ مجھے نے شام فرما دے فرمایا فرما کے سا دیا اوکا سبت لے گیا فرق کیا ہے دونوں سے ہیں دونوں اللہ کے دیوی کی مجلس میں تھے دونوں کی ایک ہی طلب تھی لیکن ایک کی طلب مان لی گئی اور دوسرے کی نہیں فرق صرف سچی طلب کا ہے اکاشا کا پہلے کھڑا ہونا اور اللہ کے بے عمر سے گزارش کرنا مانا اس وقت اکاشا کی جو ضلع میں طلب تھی ایک کڑپ تھی جس سجیور لگن تھی اس وقت سب سے زیادہ تھی اس لیے فوراً کھڑے ہوں گے اور اپنی درخواست پیش کر دی اور وہ قبول ہو گے ان کے بنا پر روایت اخلاق کی بنا پر یہی بات دوسرے صاحبی نے کی تو اللہ کے بھائی میں قبول نہیں کی ایک تو اس لیے کہ اوکا شاہ یہ بات کر چکا اور اس کی طلب آج نمایاں تھی دوسرا اس لیے کہ اگر اس کی بات کو مان لیا گیا تو پھر اور افراد بھی کھڑے ہو جائیں سلسلہ شروع ہو جائے گا سارے صحابہ جنت کے خریض تھے اور جنت کے مساطین تھے تو آپ نے اس لیے بھی اس بات کو بند کیا کہ ان ستر ہزار افراد کی ہم نے بیان اب ان صفات کو دیکھو انہیں اپناؤ پوری ایک حرف کے ساتھ ایک طلب کے ساتھ ایک سچائی کے ساتھ ہاتھ یو ہو یم ہو آج کے دن کامیاب وہ ہوں گے جو دنیا میں سچے تھے تو صدق اور سچائی کے ساتھ ان صفات کو چار صفات ان کو اپنا لو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ روبور دھنے بھی ان افراد نے خاتم فرما دے اس لیے آپ نے یہ بات بند کر دی کہ ستر ہزار افراد کے صفات ہم نے بیان کر دی انہیں اپنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں میں شمار فرما دے گا اور سید عزیز کے مطابق انچاس لاکھ رن کی تعداد ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور, اور پھر وہ مشارت اگلی مشارت بسالات اور ہزایات میں نے حضایات رکھ دی پروارک کے تین چنوں کی باقی ہیں اللہ تعالیٰ بھر پڑ کے نکالے گا ان کو جنت میں ڈال دیے گا آگے جب حدیث نے سنی ہے وہ بھی اسی موضوع کی ہے جس کے راگی ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدار رسول سے آفرما رہے تھے جب حل جنت میں عمرہ تھیں داخل ہو کہ جنت میں میری امت میں سے ایک جماعت ایک گروہ جو ستر جب جنت جنت میں داخل ہوں گی امتی میری امت میں سے روشن ہوں گے چاند کی طرح اور چاند بھی کون سا چودھری کا لہ لطل بد چاند کو بدر کہا جاتا ہے تو بدر کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ستر ہزار کی تعداد میں ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب اور بلا ازاد ان ستر ہزار کی ایک اور خوبی آ گئی کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور اس سے قبل جو میدان معاشرے میں کھڑے ہوں گے وہ تو ان کے چہرے شعائیں مار رہے ہوں گے روشنی کی نور کی نور ہی نور ہوگا دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں ستر ہزار جن کے لیے بشارت تھی کہ بلا احصاب اور بلا احصاب جنت میں داخل ہوں گے جب آپ نے بات فرما دی تو اکاشا کھڑے ہوئے ہو گئے یرفن آ جائی انہوں نے اپنے بدن پر لپیٹی ہوئی تھی اسے انہوں نے کھول کر اوپر کیا اور اللہ کی بیگمبر کے پاس دوڑے دوڑے گئے اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنے کہ اللہ مجھے جن شامی فرما دے فقال آپ نے دعا کر دی اللہ یا اللہ کو ان میں شامل فرمائے اور شخص کھڑا ہوا جس کا تعلق انصار دو سے فقال یا رسول اللہ اس نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول خود آپ دعا کرے کہ آج کے دن کی بازی اوکاشا نے مار گئی بنا پر اس شدت طلب اور شدت حرس کا اظہار انہوں نے کیا کہ سب سے پہلے فوراً کھڑے ہو گئے جو ہی اللہ کے نبی حدیث بیان کر کے خاموش ہوئے فوراً کھڑے ہو گئے یہ ان کے ان کے حرس کے شباب کی دلیل ہے ان کے حرف کی شدت کی دلیل ہے اور جنت کے شوق کی شدت اور کثرت کی دلیل ہے اس لیے آپ نے جو ہے اس کو بشارت دے دی اور دوسرے کو نہیں دی اور یہ باپ بند کر دیا بشارت دینے کا کیونکہ وہ فارمولہ آپ نے دے دیا وہ قواعد آپ, دی آپ نے بتا دیے جن کی بنا پر انسان جنت کا مستحق بنے گا حساب احسان بلا عزاب اور تیسری حدیث اسی موضوع کی جس کے راضی الحمد ہے قوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل خود جنت سب الفت ضرور داخل ہوں کہ جنت میں میری امت میں سے ستر ہزار لوگ اور سات ہزار رابع کو شک ہے لیکن چونکہ دیگر احادیث موجود ہیں ستر ہزار کی تعداد والی جس میں یقینی یہ تعداد موجود ہے اس لیے شک ان احادیث کی بنا پر ظاہر ہوں گے رابی کو شک ہے کہ ستر ہزار کا سات لاکھ کا ایسا اگر شک ہو تو بقیہ احدیث کو تلاش کیا جائے یہ اور احدیث کیا کہتی ہیں تو بقیہ بے شمار حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ تعداد ستر ہزار کی ہے تو پھر یہ شک ظاہر ہوگی اور وہ داخل کس طرح ہوں گے متماع سے کی ساتھ جڑے ہوئے ملے ہوئے آخر دن بغد ایک دوسرے کو پکڑا ہوتی الجنا حتیٰ کہ ان ستر ہزار میں سے اول انسان اور آخری انسان مل کر جنت میں داخل ہو جائیں ایک دوسرے کو پکڑا ہو کر متباہ شکین ہوں گے جڑے ہوں گے اور پھر سارے اکٹھے جنت میں داخل ہو جائیں گے وجوہ البدر ان کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح ہوں گے روشن اور منور یہ ان کی خوبیاں ایک نئی چیز یہ سامنے آئی کہ وہ ستر ہزار افراد ایک دوسرے کو پکڑے ہوں گے ایک دوسرے سے چمٹے ہوں گے تھامے ہوں گے دوسرے کو اور بالکل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے چہرے چوہری کے چاند کی طرح روشن و مربر ہوں گے دور سے پہچانے جائیں گے اور ان کا اعزاز اللہ تعالیٰ میدانِ معاشرے میں تمام آگے آل معاشرے پر نمایاں کر دے گا یہ خوش نصیب بندے ہیں جو اپنی حسن عقیدہ کی بنا پر اپنے توقع کی بنا پر اور شرکت سے اتنی نظرت کی بنا پر کہ ایسے ایسے کام میں, میں نہیں کیے بظاہر وہ کل کر سکتے تھے لیکن ان میں تھوڑی سی جو ہے وہ توحید کی حیرت سے ایک خلاف جیت جا رہی تھی اس بنا پر ان کو اختیار نہیں کیا یہ ان کی حیرت توحید ہے محبت دے توحید ہے جس کی بنا پر ہمارا مریض انہوں نے یہ اعزاز قیامت کے دن بنا فرمائے گا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود دي حديث ابن عمر رضي الله عنهما روایت کرتا ہے نبیسلام نے شاد فرمایا یا تو کو الجنت جنت ہے جنتی جنت میں داخل ہوں گے وہ آہل النار نعرا اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے جب تمام جنتی جنت میں جا چکیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں جا چکیں گے تم یقوم مؤزن بے پھر کھڑا ہوگا ایک مؤذن ایک اعلان کرنے والا ایک مخبر ان دونوں کے درمیان یہ جنت اور جہنم کے درمیان یہ جی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان یہ شوق کھڑا ہوگا منازی اور کہے گا کہ یا النار اے جہنم والو لا اب آج کی بات موت نہیں آئے گی وہ یا جن اور جنت والو لامتا موت نہیں گی بلکہ کیا ہے خلود ہمیشہ جی جہنم والے جہنم میں ہمیشہ اور جنت والے جنت میں ہمیشہ موت نہیں آئے گی تو اس کا باپ سے کیا تھا باپ تو ستر ہزار افراد کا یعنی یہ فضیلت کہ جنت کا توان ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ ہے یہ فضیلت ان ستر ہزار کو بھی وہ بھی اس میں داخل ہے وہ بھی اس میں داخل اور شامل ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ چونکہ ان کا حساب نہیں لیا گیا تو ان کا عرصہ کم ہو جنت میں نہیں وہ بھی اسی فضیلت میں شامل ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اگلی حدیث بھی اسی يني مضمون كي هي جي جی. اول حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو, ابو الزناد عن الاعرج عن بهريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت ولاهل النار يا اهل النار خلود لا موت راسك راويه ابو هريره رضي عنه النبي الرسول صلى الله عليه يقال جنت والوں سے کہا جائے گا کہ یا احد جنت اے جنت والو حلود اللام حمیش کی ہے کبھی موت نہیں آئے گی مجھے اہد اور جہن والوں سے کہا جائے گا کہ یا اہد الناک حلود اللام اے جہنم والو ہمیش کی اور کبھی موت نہیں آئے گی یہ ایک تبدیل بھی ہے توضیق بھی ہے اور بشارت بھی توضیق عہد جہنم کے لیے ایک مستقل اور دائمی حسرت کہ اب تم نے ہمیشہ اس آگ میں رہنا ہے اور کبھی موس آئے کہ برائے عمد اللہ اور دوسرا بشارت اہل جنت کے لیے کہ تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور کبھی موت نہیں آئے قیامت کے جن لوگ تین طرح کے ہوں گے ایک تو وہ جنہوں نے ایمان کو بولنے کیا شرف پر مصر رہے نفاق پر قائم رہے کفر پر قائم رہے یہ لوگ کی جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے دوسرے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا توحید کو سمجھا توحید کو اپنایا اور توحید پر قائم رہے اور نیک امال کرتے رہے اور کوئی بنا سرزد نہ ہوا کہ ہوا تو صوبہ لی یہ لوگ انتظام جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور تیسرے قسم لوگوں کی ایمان تو ضائع لیکن گناہ کرتے رہے معاشیتیں کرتے رہے تو ایسے لوگ اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہیں عقیدہ ان کا صحیح تھا ان کی کامل تھی راسف تھی تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے عقیدے کی برکت سے انہیں جنت کا داخلہ اقتدار داخر دے اور چاہے تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے جہنم میں داخل کر دے کچھ وقت کے لیے اور پھر جب ان کی سزا پوری ہو تو ان کو جہنم سے جنت کی طرف منتقل فرما دے یہ تین ہی طبقات ہوں گے قیامت کے جی یہاں جن دو طبقات کا ذکر ہے ایک خالص کفار کا دوسرا خالص معاشدین کا کفار کے لیے جہنم کا فلوز ہے کبھی موض نہیں اور معاشردین محبین کے لیے جنت کا فلوز ہے اور کبھی موض نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت اہل ایمان میں شامل فرما اس عمل کی تو دے جو قیامت کے دن کامیابی کا باعث ہوگا اور کفر سے نفاق سے معصیتوں سے اللہ صاحب میں محفوظ رکھے بسلی وسلم نبی الحمد ہے باقی وصح میں وأهل فاعدي ألمعي